میرے پاس جو کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر تین سو تینتیس کی مسئلہ کا مسالے سارے جان ہو گئے تھے صرف ذرائع رہ ہو رہا تھا کہ ایک آفارے کا عورت کا نکاح منعقد ہو جائے گا اس کی رضامندگی کے ساتھ اگر نے اس نکاح کا آکل کیا ہے یا نہیں کیا اور عورت کے بارے میں بھی کماری ہو یا نہ دونوں سورکوں میں شیفین رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نکاح ہو جائے گا امام ابشد رحمۃ اللہ علیہ کی صرف ایک روایت اور بھی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے ساتھ نکاح ہوگا اور امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح ہو تو جائے گا لیکن موقوف رہے گا اگر وہ نہیں دے دے گا تو نکاح ہو جائے گا اگر دے دے گا. <coughs> نہیں اجازت دے گا تو نہیں ہوگا امام امام مسلف نہیں لکھا وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف عورتوں کے الفاظ سے عورتوں کی باتوں سے نکاح مناسب نہیں ہوتا بالکل نہیں ہوتا اصل کا مانا جی ہے تو بالکل بھی نکاح مناسب نہیں ہوتا کے کی انکاح جڑا موقع نہیں لکھا وہ کہتے ہیں کہ نکاح کے مراد مقاصد نکاح ہوتے ہیں اور عورتوں کی طرف اس چیز کا دینا پور کر دینا یہ مقاصد نکاح میں مشکل ہوگا وہ یہ کہتے ہیں یعنی اصل میں تو یہ ہے کہ وہ جو باپ دادا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں بلی وغیرہ ہوتے ہیں باہر البایا یہ سوال پوچھا جاہر الروایہ کیا محال ہے جانور اصل میں امام محمد الحمد لح کی کتابیں ہیں شاید اور بھی کسی مدد نے آپ کو بتایا ہوگا جی امام محمد کی چھ کتابیں ہیں جن کو زہر کہا جاتا ہے جی. اور مشہور چیزیں بھی یہ جن میں مسود ہے جائیداد ہے جامع ہے جامر ہے الکبیر ہے یہ یا ان کو نمبایا کہا جاتا ہے تو امام نے اور ایمانداری کا نام سننا آگے وہ بولے گا کہ عورتوں کی باتوں سے لکھا بالکل بالکل بھی سناسب نہیں ہوگا یعنی وہ مانتے ہیں کہ صرف لبی سیریس کا لکھا کر سکتا ہے یہ ہے کہ نکال کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ گلی بہتر جانتا ہے صرف اور اس کو بہتر نہیں جانتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ بند ہوگا اس کا مردوں کے ساتھ اختلاف زیادہ ہوتا ہے آنا جانا باہر اٹھنا بیٹھنا لوگوں سے دیگر معاملات کرنا تو وہ زمانے کے جو نشیب و قرار کے لمحات ہیں ان کو جانتا ہے کو جانتا ہے وہ خود ہی واقف ہوتا ہے لوگوں کے حالات سے بعض بتا تو وہ لوگوں کے گھمانے سے بھی واقف ہوتا ہے کہ یہ کس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا ان کے نکاح سے نکالی ہوگا محمد دل یہ ہے کہ, امام محمد فرماتے ہیں کہ, کہ ایسا قلع جو ہے جو امام شافی امام مالی جان جانب فرمایا وہ کہتے ہیں کہ گلی کی اجازت کے ساتھ یہ قلعہ ختم ہو سکتا ہے اگر گلی اجازت دل یہ اور اس وجہ سے بھی یہ جائز ہے یعنی عورت کا نکاح کرنا اس کا نکاح کرنا رضامندی یعنی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں اہل ہے اور اپنے ہاتھ میں سکتی ہے تو اسی طرح من یعنی وہ ستر کے اہل ہونے کی وجہ سے اپنے سکتی ہے جی کون یہاں آپ لمبئی کی لسن اس وجہ سے کہ وہ عاقل ہے اور چیزوں میں تمیز کر سکتی ہے جب وہ چیزوں میں تمیز کر سکتی ہے اچھے برے کو پہچان سکتی ہے اور حقل مند بھی ہے باشعور بھی ہے تو اس کا نکاح مناسب ہو جائے گا یعنی اور اسی وجہ سے کہ وہ حاقل ہے اور تمیز والی ہے چیزوں میں سڑک کو جانتی ہے تو جب وہ مال کے اندر تصرف کر سکتی ہے اپنے مال میں تصوف کر سکتی ہے کسی کو دے سکتی ہے کسی سے لے سکتی ہے تو وہ شوہر کو بھی اپنے لیے اختیار کر سکتی ہے چن سکتی ہے پسند کر سکتی ہے یا کئی علاقوں سے اور پھر یہ بات کہ اچھا کیونکہ اوپر صدائی امام محمد رحمۃ اللہ کا فور یہ تھا کہ ولی کے بغیر نہیں یہ نکاح اور یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو شوہر چلنے کا اختیار ہے تو پھر جواب انما بلی ان جمع پہلا تصدیق کی کئی رات میں بڑی سے جو ہے وہ نکاح کا تجدید کا مطالبہ اسی لیے جی کی جاتا ہے تاکہ عورت کی طرف جو ہے وہ عورت کی طرف غیر سنجیدگی کی نسبت نہ ہو جی لوگ اس کو معیوب نہ سمجھیں جی. میں ترجمہ بڑے مختار باز کر رہا ہوں جی. یعنی عورت کی طرف غیر کی نہ ہو اس وجہ سے, ولی سے نکاح کا مطالبہ کیا جاتا ہے لا الکفل پھر غیر کوئی شرط نہیں ہے, اس میں دکل نہیں ہے, لیکن لیکن ہے غیر لیکن بلی کو بہرحال اعتراض کا حق حاصل ہے نکاح ہوتی اور شیخلہ کے نزدیک لاجود یعنی زیر میں برابری نہیں ہے عورت کی اس لیے نکاح جائز نہیں ہوگا کم من لیکن نبوتم واقعیفا اس وجہ سے کہ کئی واقعات ایسے ہیں کہ لا رفا جو اٹھائے نہیں جاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ لا لاہورفا جو کی عدالت میں پیش نہیں کیے جاتے یا لوگوں کے درمیان میں ان کو اچھالا نہیں جاتا اپنی عزت کے پیش نظر بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں اس وجہ سے شیخین رحمت اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ زیر میں نکاح جائز نہیں ہے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کا موقع یہ ہے کہ گنا اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا رجوع شیفین کے قول کی طرف پایا گیا اس کی روایت نہیں ہے تو انہوں نے رجوع کر لیا تھا اپنے اس قول سے تو باہر کا خلاصہ یہ ہوا کہ شیخین احمد اللہ کے نزدیک جو ہے وہ آخلا بالغا اور اپنی رضامندی سے بھی نکاح کرنا چاہے ہو جائے گا امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت سے موقف ہوگا اور ولی سے اجازت اس لیے لی جاتی ہے تاکہ تاکہ عورت کی طرف جو ہے وہ غیر سنجیدگی کی قسمت نہ ہو اور امام شاہمۃ اللہ علیہ وہ اس کے بالکل خلاف ہوئے تو کہتے ہیں بھائی ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے انہیں باتیں ختم کرتی ہے کیونکہ نکاح سے مراد نکاح کا مطلب ہوتا ہے مقاصد نکاح اور مقاصد نکاح مرد سے زیادہ نہیں جان سکتے اگلا مطلب <ولا> لها لا يفضل الابو صداقاها بغیر امرها ولنا انها خرط مقاطبت فلا يقوم لها بلایت ورب لا ينوار السغیلتی بقصور عقلها فالکامل بالبلوغ جبریل تبجھم الخطاب عليها صفارن الغلام لکتصرخ في المال وإنما يملك الابو قبض الصداق لرواح دلالتا لها دلائنک معناهیها لیتا فرزمانی کتلی اور رب لا يجوز اجبار ذکر الباری وغضی عن لڑی کو نکاح پر مجبور کرنا جائز نہیں ہے اس میں باقی را بالغا کو وہ سویرا پر کیا کرتے ہیں وہاں نکال تگری بچے اب یہ کیا کرتے ہیں اس وجہ سے تجربہ وہاقف ہے اس وجہ سے. ابو اسی وجہ سے بھی ہے. اس کے حکم کے بغیر بھی اس کا واجد اس کے مہر کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے کی دلیل ہے پتا تو ولا دوسرے کو تزیرہ پر جو ولایا تھا وہ اس کی عقل کی, کی بطلعی بطلعی آ... کمی کی وجہ سے خطاب کی حسفت اس کی طرف ہوگی کیونکہ شریعت کا جو مکلف مطلب ہوتا شریعت کے اقسامات کا وہ بالغ مرد و عورت ہوتے ہیں جی سال اقل و غلام یہ لڑکے کی مانند ہو گئی اور, مال اور جس لڑکے کو ماضر تصد حاصل ہوتا ہے نکاح طرح حاصل ہوتا ہے اس طرح رضا اور رضامندی دلالتم ہے کوئی ہاتھ مانا ہی ہے اسی وجہ سے اگر وہ اس مہر پر قبضہ کرنے سے اپنے والد کو منع کر دے اس کو ماں کو روکنا پڑے گا دیکھیے اس کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ باقیرہ ہے ہے اور بالغا بھی ہے تو اس کو نکال کے اوپر مجبور نہیں کیا جا سکتا یہ حضرات احدام کے ہاں مسئلہ ہے تو مجبور نہیں کیا جائے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ہے ہے شریعت کی مکلک ہے یہ جی ہاں اور شاطر احمد اللہ وہ اختلاف کرتے ہیں وہ یہ پر فرماتے ہیں کہ جی وہ بڑی گوبھی چھوٹی لڑکی کے اوپر ریاض کرتے ہیں جس طرح سبھی کے اندر عقل کی کمی ہوتی ہے وہ اپنے محض میں خود نہیں کر سکتی وہ معاملہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتی اپنے مال کا سر روپ نہیں کر سکتی اسی طرح بڑی لڑکی کا بھی حال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی شادی سے یا نکاح کے امر سے نکاح کے معاملے سے ناوافک ہوتی ہے لہٰذا سبھی امریک کو کیا کیا جائے گا اگر کبیرہ کا نکاح بغیر ولی سے نہیں ہوگا تو کبیرا یعنی بڑی لڑکی کا ریپا نہیں ہو سکتا ہماری ذریعے یہ ہے کہ نہیں ایسی بات ہے اور تحیرہ میں وہ ایک بات اور بھی کہتے ہیں ہم شاید رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں اسی وجہ سے یعنی اس کے ناط گردا ہونے کی وجہ سے اس کے جو ہے وہ پر قبضہ کر سکتے ہیں اس کی کے بغیر جی ہاں ہماری دلیل یہ ہے اناج رحمۃ اللہ علیہ کی ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں عورت آزاد بھی ہے اور شریعت کی مکلک بھی بن چکی ہے بانے والے کی وجہ سے جی شریعت کے اکثر افسام افسام جو ہوتے ہیں وہ سارے وہ اس کا انسان مبلک سبھی ہوتا ہے جب بلوغت کی حد تک پوچھے تو اس میں ہی جواب دے جا رہا ہے تو اب کسی اور کو اس کے اوپر ولاقت کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ وہ خود اپنی ذات میں تصروف کر سکتی ہے شریف اجازت دی ہوئی ہے اور باقی رہی بات یہ کہ سبیرہ کے اوپر تم نے اس کو کیا کیا سبیرہ میں تو یہ بات کہ اس کی اکل کام نہیں تھی لیکن یہاں سبیرہ کے اندر بڑی لڑکی میں تو اس کی اکل کام ہو چکی ہے شریف مقلت بن چکی ہے لہذا اب کبیرہ سب... سب... لڑکی کو کو سبیرہ کوئی عصل مندی والا کام نہیں ہے اور جب اس کی اصل کام ہو چکی ہے اور شریر کی مکلف بھی ہو چکی ہے تو کل گودام تو یہ بھی لڑکے کی طرح یعنی مرد کی طرح ہو چکی ہے اور مرد کو نکاح کا اختیار ہوتا ہے مال میں کا اختیار ہوتا ہے تو یہ سارے آسام لڑکی کی طرف بھی وہ بھی ایسا کر سکتی ہے اور امام شاہد رحمت اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ اس لڑکی کا جو بات ہے وہ اس کی رضامندی کے بغیر بھی اس کے باہر سے قبضہ کر لیتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دلالتن ایسے ہوتا ہے آج کل زمانے میں وہ بھی ایسا رہا ہے کہ والد ہی جو ہے وہ پیسے پکڑ لیتا ہے یہ دلالتن ہے ایسے ہوتا ہے اکثر بھی ایسے ہوتا ہے اور اگر لڑکی منع کرتے اپنے والدوں کے نہیں آپ نے میرا ہق مہر نہیں پکڑنا میں نہ خود پکڑوں گی تو والد کبھی بھی اس کا, حق محر پلنے کا اس کے لیے جواب باقی نہیں رہتا اس کو روکنا پڑے گا کے لیے ان اذا ما تنظروا قال اذا اذا استعذنا فبلغه فصبرت او ظنت فهوت ابن لبوري رحمه الله الذكر واستمرت فيها فان ثبت فقد رويت وري ان الذي هذا الرضا اي مراد حق لان هذا التحي انا عن جماعه غضب اذا ان رد دي ورد على رضا ابن سكوت بخلاف ما اذا بقدر لانه دليل الصفي والكرامات يقال اذا ظنت المستغيثه بما سمعت کاجما بالکل کے ساتھ اور لڑکی سے نکاح کی اجازت طلب کی اور سچا خاموش رہی یا وہی طرح عورت سے اس کی ذات کے بارے میں مشورہ کیا جائے اس کی شادی کے لیے مشورہ کیا جائے اس کی رائے دی جائے اس کی رائے دی جائے سیت اگر وہ خاموش رہی پکڑ رہی ہے تو, تو ہاں کر رہی ہے اس لیے کہ اس کے ثبوت میں اس کے خاموش رہنے میں یہ رضا کی جہن تجزیہ کرا دی ہے یہ انحاظ تخلیٰ نے وقت اس وجہ سے کہ وہ شرماتی ہے رغبت کا اظہار کرنے سے رد کر رہی ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے اگن والا غذائی اور ہنسنا یہ زیادہ دراؤن کرتا ہے رضامندی بنسبت سکوت کے ہر دفعہ مسکرا دیا تو اس سے زیادہ دراوت ہو جائے گی کہ واقعی اس کی رضامند ہے اس رضا سے جب وہ رو پڑے لیکن نہ یہ رونا ناراضگی اور ناپسندیدگی کی دلیل ہے اور ایک اور یہ ہے کہ اگر کی جی ہے سنی ہوئی بات کا استحدہ کرنے والی عورت کی طرح ہم سے جی اس کا مزاق اڑائے اس طرح مزاق مزاق کرنے والی عورت جو منتی ہے اس طرح اگر وہ بہیویئر کرتی ہے اس طرح ملتی ہے تو یہ اس کی رضامندی کی دریف نہیں ہوگا اور ادھر بکت گراستوں کی نگ یہ تو اگر لغیر آواز کے رو پڑے تو پھر یہ اس کی طرف سے رد نہیں ہوگا بلکہ یہ سندھی رضابندی رضابندی ہے کیونکہ آگے کرتے ہیں تو یہ مطلب بڑا نہیں ہے اس میں کوئی کشری کی بات نہیں ہے تو ضرور تو باقی ان شاء اللہ اگلے مسئلے مطلب سے, یا ولی یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں قدر سکتا چاہیے اس کی کرنا کرنے کی تقریبا